باب نمبر ایک علم تصوف کا منشا و مبدا علم تصوف کا آغاز کس طرح ہوا حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے باسناد مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میری اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس شخص کسی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو ڈرانے والا ہوں. ہاں چلو بھاگ چلو اور بچو یہاں ذرا دیر بھی نہ ٹھہرو تو اس کا کہنا اس کی قوم کے گروہ نے تو مان لیا اور سر شام وہ گروہ وہاں سے چل کھڑا ہوا آہستہ آہستہ چل کر دور نکل گیا اور لشکر کے دست برد سے بچ گیا لیکن ایک گروہ نے اس کی بات جھٹلائی اور جہاں تھے وہیں رہے وہیں ان کی صبح ہوئی اور صبح دم ہی اس لشکر نے ان کو آ لیا اور ہلاک کر ڈالا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا پس یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری پیروی کی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرا کہا نہ مانا اور جو چیزیں حق سے لایا تھا تھا اس کی تغذیب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور مثال اس شے کی یعنی ہدایت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبوس فرمایا اس موسلا دھار بارش کی ہے جو زمین پر برسا تو اس بارہ سے زمین کے اس قطع نے جو قابل زراعت تھا پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس میں خوب گھاس پیدا ہوئی اور سبزہ اگا اس زمین کا ایک قطع تالاب اور جھیل کی طرح تھا جب اس میں پانی کا بارش کا یہ پانی روکا اور جمع ہوا تو اس سے اللہ تعالی نے مخلوق کو نفع پہنچایا لوگوں نے وہ پانی خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا اس سے کھیتی باڑی میں بھی کام لیا اور ایک قطع زمین کا بالکل بنجر تھا نہ اس میں سبزہ اگا اور نہ پانی ہی اس میں ٹھہر سکا پس یہ مثال اس کی ہے جو دین الٰہی میں فقی ہو اور اس کو اس نفع بخشا جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبوض فرمایا تھا جب وہ خود صاحب علم ہوا تو اس نے دوسروں کو بھی علم سکھایا اور بنجر تختہ مثال شخص کی ہے جو اس سے متنبع اور بیدار نہ ہوا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے مبوس کیا گیا تھا شیخ ابو نجب سہروری رحمت اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے لائے اس کی قبولیت اور پذیرائی کے لیے اللہ تعالی نے قلوب صافی اور سے قدسی بنائے تب صفائی کا فرق اور کا تفاوت فائدہ اور نفع کی شکل میں ظاہر ہوا تشریح اس کی یہ ہے کہ بعض قلوب تو اس زمین کی مانند ہیں جو زراعت کے لیے خوب ہی موزوں اور قابل ہیں جس سے گھاس اور سبزہ پیدا ہوتا ہے اور یہ قلوب ہیں جنہوں نے فی نفسی ہی علم سے فائدہ اٹھایا اور ہدایت یاب ہوئے اور ان کو ان کو کے علم نے نفع بخشا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے توفیل ان کے علوم نے سرات مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی بعض قلوب کی مثال بعض قلوب تالابوں کی مانند ہیں جھیل کی طرح ہیں کن میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ جھیلیں صوفیہ اور مشائق ہیں کہ ان صوفیہ اور مشائق سے عالموں اور زاہدوں کے قلوب پاک و صاف ہو گئے اور یہ حضرات مزید امتنا یعنی بندشوں کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے یعنی اور جھیل و تالاب جس طرح بندشوں سے پانی جمع کرنے کے قابل بن جاتے ہیں یہی حال ان حضرات کا ہے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی خدمت میں رہا تو میں نے ان کو جھیلوں اور تالابوں کی طرح پایا اس لیے کہ ان کے قلوب صافی یعنی علوم کے حافظ و نگہبان تھے اور ان کے دل اس صفا کی بدولت جو ان کو روزی اور نصیب ہوئی علوم کے ظروف یعنی برتن بن گئے حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہ جب آیت و ازن یعنی اس کو یاد رکھنے والی والے کان سنیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عن میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے اور خواستگاری کی ہے کہ وہ تمہارے کان ایسے بنا دیں جو سنیں اور یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے نہ میں کسی چیز کو بھولا اور نہ پھر میں کبھی بھول میں گرفتار ہوا حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے گوش حق نیوش اللہ تعالیٰ کے اسرار کے ظروف ہیں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسے ظروف یعنی برتن اپنے اپنے مادن میں ایسے ہیں کہ ان میں کوئی شے سوائے اس کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے موجود نہیں ہے بالفاظ با دیگر وہ ما سوا اللہ سے خالی ہیں اس صورت میں تباہ کا یہ استراب ایک قسم کا جہل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں صوفیا کرام کے قلوب حافظ ہیں پس صوفیائے کرام کے قلوب حافظ ہیں اسرار الہی کے اس لیے کہ دنیا کی طرف انہوں نے رغبت بہت کم کی اور اس کے بعد جب تقوی کی جڑ اور بنیاد ان کے اندر استوار اور مستحکم ہو گئی تو پرہیز و تقوی سے ان کے نفوس پاکیزہ اور زہد کی بدولت ان کے دل صاف و شفاف ہو گئے اور جب انہوں نے دنیا کے علائق کو زہد کی حقیقت سے نیست و نابود کر دیا تو اس وقت ان کے بتون کے مسامات کھل گئے تفتحد مسا میں اور گوش دل سے وہ سننے لگے اور زہد دنیا اس امر میں ان کا معاون و مددگار ہوا پس علماء تفسیر و امائے حدیث اور فقہائے اسلام نے اپنے اپنے علم سے کتاب و سنت کا احاطہ کیا اور ان سے احکام کا استعماد کیا یعنی احکام اخذ کیے اور حوادث نوبہ نو کو نصوص الہیہ کی اصل کی جانب رجوع کیا. پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کو اپنے تفقہ اور علم کی بدولت نصوص الہیہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے اور اس سے ان مسائل و معاملات کے فیصلے کیے فقہائے اسلام کی خدمات اللہ تعالی نے ان علماء کے ذریعے دین کی حمایت اور حفاظت فرمائی علماء تفسیر نے تفسیر کے اسباب دریافت کرائے علم میں تعویل سے روشناس کرایا اور نعت عرب کے طریقوں سے واقف کرایا صرف نحو کے عجائب و غرائب اس اصول تفسیر کے تحت بیان کیے قصص قرآن کے اصول کرات سبع اور اس کے اختلاف کے اسباب وجود بیان کی yeah اور ان علماء تفسیر نے ان موضوعات پر بہت سی تصانیف پیش کیں علماء کرام کی ان کاوشوں سے امت مسلمہ پر علوم قرآنی بہت وسیع اور کشادہ ہو گئے یہ خدمات تو علماء فن تفسیر کی تھیں اور دوسری طرف علم حدیث نے احادیث صحیح اور حسن میں تمیز کی اس کا ایک معیار مقرر کیا اور راویان حدیث کی چھان بین اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے فن نے اسما اور رجال کی تدوین کی اور اس فن میں یقائع زمانہ شمار کیے گئے کہ ان سے قبل کسی قوم میں یہ کام نہیں ہوا تھا اور انہوں نے جرح و تعدیل کے اصول وضاع کر کے احادیث پر صحت و عدم صحت کے حکم لگائے تاکہ صحیح و ثقیم میں تمیز ہو سکے اور کج و راست میں امتیاز کیا جا سکے اور اس طرح روایت اور سند حدیث کا طریقہ تحفظ سنت کے لیے مصعون و محفوظ رہے نے اعظام نے اس عمر میں کوشش شروع کی کہ احکام الٰہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کا استعمال کریں احکام اخذ کریں مسائل کی تفریح کی جائے اور تعلیم مسائل کی معرفت حاصل کی جائے یعنی فقہی مسائل کو کس طرح اخذ کیا جائے ان کی فرا کی کیا صورت نکالی جائے اور تعلیل مسائل کی کیا صورت رکھی جائے تاکہ فرو یعنی مسائل فروعیہ کو اصول علت ہائے جامعہ سے ثابت کرنے میں اور فرو کو اصول سے رجوع کرنے میں آسانی ہو انہوں نے اس عمر میں کوشش کی کہ نئے مسائل کو نصوص کے احکام سے کامل کریں جو نت نئے مسائل فقہی پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو نصوص قرآنی سے کس طرح ثابت کیا جائے اور اس سلسلے میں کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں ہیں جن کے ذریعے ان مسائل کو نصوص سے ثابت کیا جا سکتا ہے چنانچہ جب ان مسائل پر تنقیح اور ان اصول کی تشریح و توضیح کی گئی تو علم فقہ و احکام سے علم اصول فقہ اور علم خلاف پیدا ہوئے اسی علم خلاف سے علم جدل نکلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم اصول دین سب سے زیادہ علم اصول فقہ کا ضرورت مند ہے اسی طرح علم فرائض کا تعلق بھی علم فقہ سے ہے اور علم فرائض کے باعث حساب علم اور علم جبر و مقابلہ یعنی الجبرا وغیرہ کی ضرورت پڑی جب ان علوم پر کتابیں تصنیف کی گئیں تو شریعت اسلامیہ کی خوب ترویج و توسیع ہوئی اور اس کو استواری اور احکام حاصل ہوا دین اسلام جو ایک سچا اور سیدھا دین ہے اور مستقیم اور قائم ہو گیا ان علوم یعنی تفسیر و حدیث و فقہ سے اس کو مزید استحکام حاصل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لیے جو نظام رشت و ہدایت لے کر تشریف لائے تھے اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئیں اور خوب ہی شاخ در شاخ اور اور برگ آور ہوا دور دور تک اس کی شاخیں پھیل گئیں اس وقت قلوب علماء کی سرزمین سے جس نے ہدایت اور علم کے آب حیات سے سیرابی حاصل کی تھی عجیب عجیب حسین اور سرسبز و شاداب چرا گاہیں اور سبزہ زار پیدا ہوئے علمائے کرام نے فی الدین کے جوہر دکھائے اور اپنی تصنیفات متنوعہ سے آغوش اسلام کو مالا مال کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل السماء میں ان فصلت اودیت بے قد رہا اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر بہ نکلے رود خانے اپنے اپنے ظرف کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی علم ہے اور روت خانے یعنی ندی نالے لوگوں کے دل ہیں حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موتی پیدا کیا جو بہت صاف و شفاف تھا پھر اس نے اپنے چشم جلال سے اس موتی کا نظارہ کیا تب وہ حیا کے مارے پانی پانی ہو گیا اور بہ نکلا پس اس کے بارے میں فرمایا کہ ان زل سم ام فس الت اودیت بے قدر کو یہ پانی پہنچا اور وہ صاف و شفاف ہو گئے حضرت ابن عطا رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ انزل من ایک ضرب المثل ہے جو اللہ تعالی نے بندے کے لیے فرمائی ہے وہ اس طرح کہ جب سیل آب رود خانوں سے گزر جاتی ہے سیل آب رود خانوں سے گزر جاتی ہے تو ان رود خانوں میں جس قدر اور جس قسم کی نجاست ہوتی ہے وہ سیل سب کو لے جاتی ہے اسی طرح جب نور کا سیلان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے خود اپنے بندے میں تقسیم فرمایا ہے تو اس سیلے نور کے بہاؤ یعنی سیلان میں نہ کوئی غفلت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی ظلمت سیلے نور سب کو بہا لے جاتی ہے انزل من اما اے یعنی اتارا آسمان سے حصہ نور کا فص علت بقدرها یعنی انوار دلوں میں بہ نکلے بقدر اس کے جتنا اللہ تعالی نے روز ازل ان کے لیے مقصوم کیا تھا فاما ضب د فید ہب اگر جھاگ ہے یعنی اس پر باطل کا جھاگ موجود ہے تو جاتا رہا یعنی باطل کا جھاگ بہ جائے گا پھر قلوب اس طرح روشن اور منور ہو جاتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کا میل اور کثافت باقی نہیں رہتی اور وَأَمَّا مَا يَنفع النَّاسَ نہ حق اور ناچیز مٹ جاتے ہیں اور حقیقتیں باقی رہتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا زمین پر نہیں ٹھہرتا بعض بزرگوں نے فرمایا کہ انزل من سمای ماء کے معنی ہیں کہ انوائے اقسام کی کرامات آسمان سے اتاری اس صورت میں ہر قلب نے اپنا نصیب لے لیا پھر علمائے تفسیر و حدیث اور فقہ کے دلوں کے دریا اپنے اپنے اندازے سے بہ نکلے اسی طرح قلوب صوفیہ کے رود خانے جاری ہو گئے کہ یہ صوفیہ علمائے تارکت دنیا ہیں اور یہ اپنے اندازے کے مطابق تقوا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور جس کے باطن میں دنیا کا لاس اور گندگی دنیا کی محبت مال و جہ کی آرزو اور طلب مناسب مرتبہ خواہش جاگزی ہے تو ایسے شخص کے دل کا دریا اپنے حال میں رواں ہے یعنی ان تمام کدورتوں کے ساتھ بہ رہا ہے ایسے شخص نے ایک جزو سولح عمل تو حاصل کیا لیکن حقائق کے علوم سے بحرمند نہیں ہوا اور وہ شخص جس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی اور اسے دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوئی تو ایسے شخص کی دل کی وادی کشادہ ہو گئی ایسے دل میں علم کا پانی جمع ہوا اور وہ تالاب سے جھیل بن گیا فقی کون ہے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فکہ نے اس عمر میں ایسا ہی کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے فقیح کبھی دیکھا بھی ہے فقیح وہ ہے جس کو دنیا کی طرف کبھی رغبت نہ ہو جب صوفیاء کرام نے علم داس سے حصہ حاصل کیا اور ان کو اس عمل داس نے علم کے ساتھ عمل ساتھ ساتھ عمل کا فائدہ دیا انہوں نے اس علم داست پر عمل کیا اور انہوں نے جب ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا فائدہ حاصل ہوا اسی طرح وہ تمام علوم میں علماء کے شریک ہو گئے اور چونکہ ان کے پاس علما سے زیادہ علوم ہیں اس طرح وہ علماء کے شریک علم ہی نہیں بلکہ ان سے علم میں ممتاز ہو گئے اور وہ علم زائد علوم وراثت ہیں اور علوم وراثت تفقہ علم میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فل ولا نفر منکلی فرقتاً منہم تو تفقہ و فدینی ولی ضرو قو مہم ازا بس کیوں نہیں نکلی ان کی ان کے ہر فرقے سے ایک جماعت تاکہ تفقہ حاصل کر دیں اور کریں دین میں اور آگاہ کریں اور خوف دلائیں اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس واپس آئیں تفقہا فی دین کے معنی پس انداز یعنی ڈرانا فقہ سے مستفاد ہوا فقہ کا منصب ثابت ہوا اور انداز کیا ہے وہ ان لوگوں کا علم کہ آب حیات سے زندہ کرنا ہے جو ڈرائے گئے ہیں اور یہ رتبہ یعنی زندہ کرنا اس شخص کا ہے جو فقی ہے دین ہو اس سے ثابت ہوا کہ دین میں تفقہ اعلیٰ اور اکمل مرتبے کا حامل ہے اور یہ علم ایسے عالم کا علم ہے جو دنیا کی طرف راغب اور مائل نہ ہوا اور ایسے متقی اور پرہیزگار کا جو اپنے علم کے باعث مرتبہ نظیر کو اچتا ہو اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ علم اور ہدایت کا اولین مرج او مورد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے علم اور ہدایت ان پر وارد ہوئی جس کے باعث ظاہر و باطن میں آپ کو توانائی اور تنومندی حاصل ہوئی اس توانائی سے دین کو قوت اور توانائی حاصل ہوئی اور دین قوی پشت ہو گیا دین کی اصل دین انقیاد یعنی فرمان پذیری اور خضو یعنی فروتنی اور توازو کا نام ہے اور ان دونوں سے مشتق ہے یعنی دین یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے رب کے لیے مردار و پست کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شر الاکمن دینی میں وسا بیہی نوہن و لذی اََین علی و مَََ وسین بیہی ابراہیم وموس ان عیسہ انعقیم ودین و ولا تتفرقوفی اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ بنا دیا جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو نصیحت کی تھی اور جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی اور جس کے ساتھ ابراہیم و موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو دین میں تفرقات ڈالنے سے اعضا پر لاغری اور کمزوری غالب ہو جاتی ہے ظاہری شادابی اور تازگی جس سے اعضا کی تر تازگی مراد ہے اس طرح ہے اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ نفس میں منقاد نفس بھی منقاد و متی ہو اور حال بھی اور یہ تازگی اور شادابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قلب میں تازگی اور توانائی ہو علم سے قلب کا تر و تازہ ہونا دریا کی مثال ہے یعنی جب قلب علم سے تازگی تری حاصل کرتا ہے تو وہ دریا کی طرح رواں بن جاتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک علم ہدا کے ساتھ ایک بحر مواج بن گیا یعنی موجے مارتا ہوا سمندر اور قلب کا یہ بحر مواج آپ کے نفس تک وسیع ہو گیا اور سے جا اور وہی علم ہدا کی تازگی جو قلب شریف پر وارد ہوئی تھی آپ کے نفس شریف پر بھی نمایاں رہ گئی اس وقت آپ کے نفس کے تمام صفات اور اخلاق یکسر بدل گئے نفس سے پھر یہ تازگی تمام اعضاء اور جوارح میں سرایت کر گئی اور اس وقت یہ تمام اعضاء اور جوارح خوب توانہ، تر و تازہ اور سیراب و شاداب ہو گئے جب آپ کا قلب منور نفس شریف نفس شریف اور تمام اعضاء جوارے اس علم خدا سے خوب شاداب اور تر و تازہ ہو گئے اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو خلق کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ امت میں تشریف لائے آپ کے اس قلب شریف کے سامنے جو علومِ الٰہیہ کے پانی سے لہریں مار رہا تھا فہم و فراست کی نہریں آئیں چنانچہ ہر نہر میں آپ کے قلب شریف کے لہ مارتے ہوئے پانی کا ایک حصہ جو اس کا نصیب کا تھا پہنچا اور وہ اس فہم کی نہر میں داخل ہو کر مجزن ہو گیا یہی آب رواں جو آپ کے قلب شریف کے بہرے مواج سے نہروں میں پہنچا فقہ دین ہے فق دین کی منزلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی عبادت کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی گئی جو فقہ دین سے اعلی و افضل ہو اللہ کی عبادت میں فقہ دین سب سے اعلی و افضل ہے بے شک ایک فقیح دین تن تنہا شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے حضرت امیر معاویر نے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقیح کر دیتا ہے اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے ہمارے شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ علم دل تک پہنچا تو دل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حق و باطل کو دیکھا اور اس نے ہدایت و گمراہی میں امتیاز کیا جس وقت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کے سامنے یہ آیت پڑھی ف معیاں عمل متقال ذراً خیرا معیاں عمل متقال ذرا شرعرا یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس برائی کو دیکھ لے گا تو وہ عرابی کہنے لگا حسبی بھی بس بس مجھے یہ کافی ہے مجھے یہ کافی ہے اس وقت سرور کونین صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ یہ شخص فقی ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ افضل عبادات فقہ دین ہے حق سبحان تعلیٰ نے فقہ کو قلب کی صفت بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ لہم قلوب لفقون یعنی ان کے دل ایسے ہیں جو آیات قرآنی کو ان کے معانی کے ساتھ نہیں سمجھتے پس جب کہ وہ فقی ہوئے تو انہیں علم ہوا اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا اور جب وہ عامل ہوئے تو ان کو معرفت حاصل ہو گئی اور جب وہ صاحب مارفت ہوئے تو محتدی یعنی ہدایت یاب ہو گئے جس کسی نے بھی جتنا زیادہ تفقہ فی دین پیدا کیا یعنی جو شخص جس قدر فقی ہوا اس کا نفس اتنا ہی سریعلجاب بن جاتا ہے یعنی جلد قبول کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ معالم دین کا مطی و منقاد بن جاتا ہے اور نور یقین سے اس کو حصہ وافر پہنچتا ہے بس علم منجملہ امور محوبہ یعنی امور وہبی کے ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے قلب کو عطا ہوا ہے اور معرفت اس جملہ کی تمیز ہے اور قلوب کا وجدان ہدایت اور اس کا پا لینا ہے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلا ما بعتنی اللہ بہی من الحدہ والعلم مثل الشیکی جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبوس فرمایا وہ حدہ اور علم ہے اس طرح آپ نے خبر دی کہ قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً علم سے بہریاب ہوا درا حال یہ کہ آپ کا قلب شریف ہادی اور مہدی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ہدایت حضرت البشر آدم علیہ السلام سے ایک وراثت مرکبہ ہے اور وہ اس طرح کہ ان کو سب اسماں سکھائے گئے اور تمام اشیاء کے نام و نشان سے آگاہ کیا گیا اس طرح اللہ تعالی نے ان کو علم سے مکرم فرمایا اور اس نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم یعنی ان انسان کو سکھا دیا وہ کچھ جو نہیں جانتا تھا پھر جب آدم علیہ السلام میں علم و حکمت کو ترکیب دیا گیا تو اس ترکیب سے حضرت آدم علیہ السلام کو فہم و فراست مرفت و رافت یعنی لطف و مہربانی اور حب و بغض شادی و غم رضا اور غضب حاصل ہوئے اس کے بعد ان قوتوں کے استعمال کا ان سے اقتضا کیا گیا ان کے قلب کو بینائی عطا کی گئی اور اس قلب نے اس نور سے جو ان کو عطا فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پائی اور اسی نور کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر جو انہیں ورثے میں ملا تھا اس نور کے ساتھ جو خاص طور پر آپ کو اتا ہوا تھا امت کی طرف تشریف لائے بعض مشایخ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین اور آسمانوں سے اس قول کے ساتھ خطاب فرمایا امبیا تو ان قرحن یعنی تم دونوں آؤ رازی برضا کراہت کے ساتھ تو ان دونوں نے کہا کہ عطینہ توئین ہم آئے فرما بردار حکم کے باندھے ہو کر یعنی بخوشی خاطر حکم بجا لاتے ہوئے تو اس وقت مقام کعبہ نے زمین سے ایک بات کہی اور اس نے جواب دیا اسی طرح آسمان کے اس مقام نے جو کعبہ کے محاذی واقع تھا بات کہی اور جواب پایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تنیت ناف زمین سے مکے میں تھی پھر اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ یہ قول کے زمین نے جواب دیا وہ ذرہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تنیت کا تھا یعنی زمین عالم میں پھیلائی گئی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں اصل عالم ہیں اور تمام کائنات ان کی تو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اس وقت سے نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے اسی طرف اشارہ ہے بعض روایتوں میں اس طرح بھی آیا ہے کہ روح اور جست کے درمیان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک اسی لیے امی رکھا گیا کہ مکہ یعنی ام القرا ہے اور وہ ذرہ جس نے جواب دیا تھا ام الحلیقہ ہے اور کسی مٹی کا خمیر اسی زمین سے ہوتا ہے جس کا متفن ہوتی ہے بس اس مرکزیت کا اقتضا یہی تھا کہ آپ کا متفن بھی مکہ مکرمہ ہوتا کہ آپ کے پاک خمیر کی مٹی بھی وہیں کی تھی لیکن اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جب میں تموج آیا تو اس تموج سے پیدا ہونے والا کن اطراف میں پھیل گیا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر مقدس وہاں جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے یعنی مدینہ منورہ ام الحلیقہ اسی لیے اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے مکی و مدنی تھے آپ کا مولد تو مکہ مکرمہ ہے لیکن آپ کا پاک متفن مدینہ منورہ کی زمین ہے ذرائے ام القرا پر مزید گفتگو ابھی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ذرے اصل کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و اضا ذرت و اشحد ہم رب قالو بلا جس وقت تمہارے پروردگان نے بنی آدم کی پشتوں یعنی اصلاب سے ان کی ضروریات یعنی نکالی اور ان نفوس سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ذریات کا اقرار ربوبیت حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد چونٹیوں کی طرح نکالی تو ان چونٹیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بالوں کے مسامات سے نکلنا چاہا بس وہ اس طرح نکلیں کہ جس طرح مسامات سے پسینہ نکلتا ہے بعض مشائق اور بزرگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں نے پیٹھ پر ہاتھ ملا تھا اس طرح فیل کی نسبت سبب کی طرف ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ مسح کے معنی شمار کرنے کے ہیں یعنی ہاتھ پھیرنے کے نہیں ہیں جس طرح زمین کی پیمائش سے اس کو جاتا ہے یہ ماجرا سرزمین بتن نومان کا ہے جو ایک وادی ہے عرفہ کے برابر مکہ اور طائف کے مابین جب اللہ تعالی نے یہ خطاب ضروریات سے کیا اور انہوں نے بلا کے ساتھ اقراری جواب دیا تو اس وقت یہ اقرار نامہ سفید اور روشن ورق پر تحریر کیا گیا اور فرشتوں نے اس پر گواہی لکھی اور سنگ اسود میں اس اقرار نامے کو رکھ دیا گیا ذرائے وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اس ذرے میں علوم و کے دو جز ملے جلے تھے بس آپ کو اللہ تعالی نے علم خدا کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ علم اور خدا آپ کے موروثی تھے اور وہ بھی اور خدا داد تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبرائیل و میکائل علیہم السلام کو بھیجا کہ وہ دونوں زمین میں سے ایک ایک مٹھی خاک کے بھر لائیں تو زمین نے دونوں سے انکار کیا تخلیق نفوس کائنات یہ افکار حکم الٰہی سے نہیں بلکہ جبرائیل و مکائل علیہم السلام سے تھا یہ انکار حکم الہی سے نہیں تھا بلکہ جبرائیل و میکائل علیہ السلام سے تھا تب اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر خاک یعنی مٹی بھر کر لاؤ چنانچہ اسرائیل مٹھی بھر کر مٹی لے گئے لیکن اس موقع پر ابلیس نے زمین کو اپنے قدموں دونوں قدموں سے روند ڈالا اور تمام زمین اس کے دونوں قدموں کے درمیان آ گئی اور یہ مٹھی جو اسرائیل علی سلام کو مٹھی بھر کر اسی سرزمین سے ملی جو شیطان کے قدموں کے درمیان تھی اس مٹی سے اللہ تعالی نے تمام مخلوق, مخلوق کے نفوس پیدا کیے یہ وہی مٹی تھی جس سے بلیس کے قدم مس ہوئے تھے چنانچہ یہ تمام نفوس خانہ نفوس خانۂ شر بن گئے لیکن زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی تھا وہاں تک ابلیس کے قدم نہیں پہنچ سکے تھے اس مس ناشدہ مٹی سے انبیاء اور اولیاء کے نفوس بنائے گئے یعنی یہی مٹی انبیاء اور اولیاء کی اصل ہے اور ذرہ اصل یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر گاہ حق تعالی تھا اسرائیل کی مٹی سے بھی مس نہیں ہوا تھا اس لیے اس وقت جہل کا حصہ نہیں پہنچا بلکہ وہ ذرائے منظر حق تعالی مصلوب الجہل اور علم الہی سے حصہ وافر پانے والا بن گیا پس اللہ تعالی نے اس کو اسی علم ہدا کے ساتھ دنیا میں بھیجا پھر یہ علم ہدا اس قلب پاک سے دوسرے قلوب اور اس نفس سے مزکی سے دوسرے نفوس کی طرف منتقل ہوا تینت اور فطرت کی اصل تہارت اور پاکی اس علم ہدا کی قبولیت کے لیے ایک تناسب سے رکھی گئی یعنی جو نفس تہارت و تینت کی مناسبت سے نسبت قریبی رکھتا تھا وہی زیادہ تر اس علم ہدا سے بحرہ مند ہوا اور جس میں یہ نسبت کم تھی وہ اسی مناسبت سے اس علم ہدا سے کمتر بحیر یاب ہوا قلوب صوفیہ کی مناسبت چنانچہ قلوب صوفیہ مناسبت قریبہ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے اس علم و خدا سے حصہ وافر حاصل کیا اور ان کے باطن بھی جھیل اور تالاب بن گئے پھر انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا جس طرح تالاب کے ان کا پانی بھی پیتے ہیں اور ان سے آب رسانی کا کام بھی لیا جاتا ہے یعنی کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں بس انہوں نے تقوع کے بنیادی احکام سے علم علم دراست یعنی دانائی اور علم وراثت دونوں کو یکجا کر دیا جب اس طرح ان کے نفوس پاک اور مذکی ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کے قلوب کے آئینوں کو سیقل یعنی معرفت سے جگمگا دیا یعنی مسکول بنا دیا جب یہ آئینے مسکول ہو گئے ان میں جلا پیدا ہو گئی اور قبول انعکاس کی بھرپور صلاحیت ان میں آ گئی تو ان پر سور اشیا اپنی تمام ماہیتوں اور حیتوں کے ساتھ ظاہر ہو گئیں دنیا کی حیت و ماہیت چونکہ قبیح تھی چنانچہ وہ اپنی تمام قباحتوں کے ساتھ ان پر ظاہر ہوئی اور انہوں نے اس کی یہ قباحتیں دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور آخرت اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ ان کے آئینہ ہائے قلوب پر منعقص ہوئی اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے عدم قبول دنیا سے جب ان کی بے رغبتی اور, اور بے تعلیمی ظاہر ہوئی تو ان کے پتون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام کیفیت کے ساتھ وارد ہوئے اس طرح علم دراست کے ساتھ ساتھ ان کو علم وراثت بھی مکمل طور پر حاصل ہو گیا صوفیہ سے مراد مقربین الہی ہیں یہ بات بھولا نہیں چاہیے کہ جو احوال بلند و حالات عظیم ہم اس کتاب میں صوفیہ کی طرف منسوب کریں گے وہ احوال مقربین ہوں گے کہ دراصل صوفی کا دوسرا نام مقرب ہے قرآن کریم میں صوفی کا اسم کہیں نہیں آیا ہے اس اسم کو ترک کر کے اس کے لیے لفظ مقرب استعمال کیا گیا ہے جس کی تشریح اس کے مناسب موقع اور موقع پر ہم کریں گے معلوم چاہیے کہ مقرب کے لیے لفظ صوفی بلاد اسلامیہ شرقی اور غربی میں کہیں استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف رسمی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جس نے صوف کا لباس پہن لیا وہ صوفی کہلانے لگا بہت سے مقربین حضرات بلاد عرب ترکستان اور ماورن نہر میں اس وقت موجود ہیں اور وہ صوفیہ کے نام سے مشہور نہیں ہیں کیونکہ وہ رسمی اس کا لباس نہیں پہنتے الفاظ کے استعمال میں چونکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس لیے لوگ جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہی حال لفظ صوفی کا ہے بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صوفیہ سے ہماری مراد حضرات مقربین الٰہی ہیں اس صورت اس صورت مشائق صوفیہ وہ حضرات ہیں جن کے اسمائے گرامی طبقات صوفیہ یا دوسری اس قسم کی تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الٰہی کی روش پر گامزن تھے بس ان کے علوم مقربین کے علوم علوم احوال ہیں منجملہ ابرار جو کوئی بھی مقربین کے مقام بلند سے آگاہ ہوا اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی مقرب یا صوفی بن گیا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقربین کے مقام تصرف او ملک سے آگاہ ہو کر وہ خود بھی صاحب حال بن جائے یعنی ان جیسا بن جائے جب وہ صاحب حال بن جائے گا تو اس وقت وہ صوفی بن جائے گا مقصد یہ ہے کہ صوفی بننے کے لیے مقربین کے احوال سے صرف آگہی کافی نہیں بلکہ یہ شرط ہے کہ مقربین جیسا صاحب احوال بھی بن جائے تب وہ صوفی کہے جانے کا مستحق ہوگا ان دو طبقات کے علاوہ جو لوگ کہ اپنے لباس یا اپنے نصب کے باعث صوفی مشہور ہیں یعنی انہوں نے صوف کا لباس پہن لیا یا کسی بزرگ یا صاحب نسبت سے نصبی تعلق قائم ہونے کی بنا پر صوفی کہلائے جانے لگے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں صوفی نہیں ہیں بلکہ یہ مشتبہ ہیں وفو کا کلی زی علم